السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ شریق اللہ واشد الحمدن ابد بعد گشتہ درس میں حسن اخلاق کی دین اسلام کے اندر کیا اہمیت اور فضیلت ہے اس پر روشنی ڈالی گئی تھی آج انشاءاللہ شاء اخلاق کے کچھ نمونے اور حسن اخلاق سے متعلق کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کی روشنی بیان کی جائیں گی مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ مینا اصد جو حسن اخلاق میں سے ایک حسن خلوق کیا ہے سچ بولنا یا سچائی یہ حسن اخلاق میں سے ایک بہت اہم اور بہت ہی زیادہ فضرت والی وہ بھی ہے جسے منصرف رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بیان کیا صدق کا مطلب ہوتا ہے زبان اور عمل اور نیت تینوں چیزوں میں انسان جو کہے زبان سے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو اور دل میں بھی اسی کے موافق ہو اس کو سچائی کہا جاتا ہے کبھی کبھی انسان زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے یا انسان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے انسان زبان سے کہہ دیتا ہے کسی سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں حالانکہ دل میں اس کی نفرت ہوتی ہے تو یہ سچائی کے خلاف ہے سچائی کے اندر تین چیزیں کہ انسان کی زبان اور اس کا دل اور اس کی نیت تینوں برابر ہوں تینوں ایک جیسی ہوں انسان جو زبان سے کہے عمل کے اندر بھی وہ چیز ہونی چاہیے اور انسان کے دل میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے اس کو سچائی کہا جاتا ہے سچائی بہت عظیم عبادت ہے اور بہت عظیم خوبی ہے یہ اللہ ہرب العامین نے قرآن مجید کے نشا فرمایا اس کے تعلق سے کہ اللہ تعالی قیامت آمد فرمائے گا قلعہ حاضہ یو مینفا صادقین کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جو سچے لوگ ہیں تھے دنیا کے اندر ان کی سچائی ان کو نفع پہنچائے گی لہم جنات انتظری منتحت نہار ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خالدین رفیہ عبدا اس کے اندر لوگ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عندان ذالک الز العظیم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے اور یہ بہت بڑی کامیابی یعنی جنت کا مل جانا انسان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اللہ ابلامن نے کیا فرمایا کہ جو دنیا میں سچے تھے ان کی سچائی کا بدلہ قیامت کے دن ان کو اللہ جنت کی شکل میں عطا کرے گا اور ایسے لوگوں کو ان کی سچائی فائدے مند ہوگی تو سچائی بہت بڑی فضیت والی عبادت ہے اللہ حربلامی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم خود سچ بولیں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ کرشاد ہے اہل عامن و تقل و قون اے ایمان مارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچ بولتے ہیں سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے دل اور زبان اور نیت تمام چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کی تم ساتھ رہو کیوں اس لیے کہ اس کا فائدہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کو اس کا فائدہ ملے گا انسان جب جھوٹ بولتا ہے سچائی کے اپوزٹ ہے جھوٹ بولنا سچائی میں انسان کے لیے نجات ہوتی ہے جھوٹ میں انسان کی ہلاکتوں कभी ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو سچ ثابت کرنے کے لئے انسان کو کئی لیکن جو انسان سچ بولتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر انسان کو کچھ خسارہ ہو کچھ نقصان ہو لیکن حقیقت میں سچ بولنے والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے جہاں قرآن اللہ رب العامین نے ہمیں سچائی کی تعلیم دی ہے سچ لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور سچائی پر ابھارا ہے وہیں حدیث کے اندر بھی سچائی کی بہت زیادہ فضلت بیان کی گئی ہے اللہ کے رسول صلم کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں کہ من شنف ازمول مل جننا تم لوگ مجھ سے چھ چیزوں کی اگر زمانت لے لیتے ہو تو میں تم لوگوں کے لیے جنت کی زمانت لیتا چھ چیزوں کی ضمانت اگر تم لوگ مجھے دیتے ہو تو میں تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس دو و حدس تم جب تم بات کرو تو سچ بولو جب بات سب سے پہلی بات ہمارے بھی نے فرمائی جب تم بات کرو تو سچ بولو وہ اوفو ادا و تم اور جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو دوسری بات ہمارے میرے فرمائی تیسری بات کیا فرمائی وہ عبد المان امان ادا تم جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو تم ادا کر دو امانت میں خیات نہ کرو چوتھی بات وہ احفظ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو پانچویں بات آپ فرمائے کہ اردو ابسار اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور چھٹی بات فرمائے کہ کفو اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھ رکھو یعنی کسی پر جرم نہ کرو یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کو جیسے وجہ سے قیامت کی ہماربی نے ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دی کہ جو ان چھ چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس طریقے سے ایک حدیث میں ہمار نبی نے فرمایا کہ ان یا یہ البر کی سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے وہ ان نلبر ہدی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف وہ ان نر رج دکھ و حرتہ تباہ ان اور ایک آدمی انسان ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اربر کے نزدیک اس کو سچا لگ دیا جاتا ہے یعنی انسان سچ بولتا رہتا ہے جھوٹ کے قریب نہیں جاتا ہے تو اللہ اربراہین کے نزدیک اس کو صدیق لکھا جاتا ہے اس طریقے سے صلاح کسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسد کو تمانینا ولق ریبہ ریبا مزید روایت ہے کہ سچائی میں انسان کو اطمینان رہتا ہے اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان جھوٹ بولنے والا شک اور صبح میں پڑا رہتا ہے لیکن جو انسان سچ بولتا ہے اس کو اطمینان رہتا ہے اس کو حاصل کہ میں نے سچ بول دیا ہے ان شاء اللہ میرے لیے بہتر ہوگا اور لیکن جو انسان جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ انسان شک اور صبح میں رہتا ہے پتا لوگوں سے پوچھ لیا تو میرا جھوٹ فاسٹ ہو جائے گا میرا جھوٹ لوگوں کو ان کو معلوم ہو جائے گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا انسان ڈر رہتا خوف میں رہتا ہے جھوٹ بولنے والا ہمیشہ انسان خوف میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا میں تو جھوٹ بول جا کر کے وہاں پر اگر انہوں نے تحقیق کر لیا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا میرے ساتھ کیا, کیا جائے گا نہیں معلوم انسان پریشانی میں رہتا ہے اور شک اور صبح میں رہتا ہے لیکن انسان اگر سچ بول دیتا ہے تو انسان اطمینان بھائی ہم نے سچ بول دیا میں نے کوئی بات نہیں چھپائی میں نے جھوٹ نہیں بولا بول دیا تو انسان کو اطمینان رہتا ہے تو اللہ کے سور اماطا ہے کہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں انسان ہمیشہ شک اور صبح کے اندر رہتا ہے اس طریقے سے بنو رضی اللہ فرماتے کہ اللہ کے سور فرمایا ارب اونزاک النفی کا فلا علی کفات کا منت دنیا کہ اگر چار چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تمہیں دنیا ملے نہ ملے یا دنیا میں جو بھی تم کو نہ ملے کوئی چیز تو اس کا تم کبھی ملال نہ کرنا پہلی بات صدق الحدیث کہ انسان سچ بولے انسان سچ بولے وہ حفظ اور امانت کی حفاظت کرنا امانت کی حفاظت کرنا وہ حسن الخلق اور حسن اخلاق سے پیش آنا وہ عفتمت اور پاکیزہ اور حلال کھانا انسان حرام چیز نہ کھائے پاکیزہ چیز کھائے جو اللہ نے اس کے لیے پاک قرار دیا ہے جو اس کے لیے حلال ہے وہ کھاتا ہے اگر چار چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے کامیابی ہوتی ہے تو سچائی بہت اہم چیز ہے اور سچائی کا تعلق جہاں دنیا سے ہے وہیں سچائی کا تعلق انسان کے ایمان سے بھی ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں دنیا کے اندر اللہ سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے سچا اللہ نے جو دین بھیجا اللہ تعالی کا دین سچا اللہ سچا ہے اللہ کی کتاب سچی ہے حدیث سچی ہے تو جو دین اللہ اقبام میں بھیجا یہ دین سب سے سچا اور سب سے بہتر دن اس لیے سب سے بڑی سچائی انسان کے اندر توحید ہوتی ہے اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہی سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہماری باتوں کا مستحق ہے اس سے بڑی سچائی کیا ہے دنیا کے اندر کوئی سچائی نہیں یہ سچائی اگر انسان کے پاس ہے تبھی انسان کامیاب ہوگا اگر یہ سچائی انسان کے پاس نہیں ہے دنیا میں لوگوں کے ساتھ سچ بولتا ہے لیکن اللہ تعالی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو ایسی سچائی دنیا کی سچائی لوگوں کے ساتھ سچائی کا فائدہ دنیا کے اندر انسان کو تو ملے گا لیکن آخرت کے اندر انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا اس لیے سچائی کے دو پہلو ہیں ایک پہلو کا تعلق لوگوں سے ہے اور ایک پہلو کا تعلق اللہ ابامین کی ذات سے ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا کردار رکھے اور سچائی کے ساتھ پیش آئے انسان اللہ رب کے ساتھ کیونکہ شیر سب سے بڑا ہے اللہ کے نافرمانی ظلم ہے یہ گناہ ظلم ہے انسان گناہ کرتا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے تو سچائی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اخرار کرنا ہے اللہ ابامن کے بات کرنا اللہ رب کے بات پر قائم رکھنا اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے یہی سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے اللہ پر ایمان لائے صرف اللہ البامن کے بات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یہی سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے یہی حقیقت رہی سچائی انسان کو کامیابی کے راستے پر لے جانے والی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا ایک انسان دنیا میں سچ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اللہ پر الزام لگاتا ہے اللہ اور پر اشترا کرتا ہے شرک کرنے والا اللہ پر الزام لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ پر الزام تراشی بہتان تراشی کرتا ہے گویا کہ اللہ اور نے کہا شر کرنے کے لیے اور انسان اللہ تعالب کے ساتھ شیر کرتا ہے تو شرک کرنا یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ ارب الامین پر بہت بڑا جھوٹ ممم. ہے یہ شرک کرنا اللہ حربلامین کے اوپر لہذا شرک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا تو دنیا میں انسان سچ بولے لوگوں کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان شرک کرے تو ایسے انسان کو دنیا میں تو فائدہ ہوگا لیکن آخرت کے اندر انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جھوٹ بولنا یہ منافقین کی پہچان بھی ہوتی ہے اللہ کے سب نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو منافقی کی نشانیوں میں سے اسی میں آپ نے کیا فرمایا کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر منافق کی جو عملی نفاق ہے یہ عقیدے کا نفاق یہ عمل کا نفاق ہے گویا کہ اس کے اندر منافق کی نشانی پائی جاتی اذا حد سا قدر جب وہ بات کرے جھوٹ بولے وہ دھا واداخلب جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وہ ادا او خان اور جب اس کے ساتھ امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کر لے اور چوتھی نشانی ہمارے بھی نے فرمائی دوسری حدیث کے اندر وہ عیدا خاصما فجر جب وہ خسم کسی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے کیا کرے گالی گلوچ پر تو گالی گلوچ بکنا یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک مسلمان سچا ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے نہ ہی وہ کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی دینا بھی بڑا جرم ہے تو جھوٹ بولنا جو سچائی کے اپوزٹ ہے یہ نفاق کی نشانیوں میں سے یا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو سچائی میرے بھائیوں بہت عظیم خصلت ہے یہ بہت عظیم خوبی ہے سچائی بولن, سچ بولنا اور سچ انسان کی زبان بھی سچی ہو انسان کا عمل بھی سچا اور انسان کا دل بھی سچا ہو تب جا کر کے تین چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں تو وہ اسے سچائی کہا جاتا ہے اللہ ابلام نے ہمیں قرآن کے اندر کیا ہے کہ لمات قرون امالات فرون ایمان والو تو میں ایسی بات کیوں کہ جس پر عمل نہیں کرتے ہو ایک انسان کہے کچھ اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو گویا کہ وہ اپنے کردار سے اپنے عمل ہی کو غلط ثابت کر رہا ہو اپنی زبان کو غلط ثابت کر رہا ہے زبان سے کہہ رہا لیکن اس کے اوپر اس کا عمل نہیں ہے دنیا کردار دیکھتی ہے زبان سے زیادہ کردار کے اندر تاثیر ہوتی ہے انسان کے عمل میں اس کے اخلاق میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے زبان میں وہ تاثیر نہیں جو انسان کے کردار میں تاثیر ہوتی ہے انسان زبان سے خوب سچا بنے خوب انسان زبان سے اچھی باتیں کرے لیکن کردار میں اس کی اگر یہ چیز نہیں ہے تو زبان کی تاثیر کم ہو جاتی ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ انسان کے کردار کے اندر سچائی ہونی چاہیے تو سچائی سب سے پہلی خوبی انہوں نے اس نے اخلاق کے در بیان فرمایا کہ اس نے اخلاق میں سے کیا ہے سچائی ہے کہ انسان ایک مسلمان سچ بولتا ہے اور سچوں کا ساتھ دیتا ہے اور سچ لوگوں کے ساتھ رہتا بھی ہے اور اس طریقے سے ایسا انسان بہتر انسان ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے یا افضل لوگوں میں سے کون ہے تو آپ نے کہا کل مخموم القلب اور جو ہے سدوک الشان کی مخموم القلب انسان بہتر ہوتا ہے اور جس کی زبان سچی ہو انسان بہتر ہوتا ہے افضل لوگوں میں سے ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ صدوق اللسان جو انسان سچا ہو جس کی زبان سچی ہو اس کو ہم جانتے ہیں لیکن مخموم القلب کا مطلب کیا ہے تو آپ نے بنا کہ مخموم القلب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل پاک اور صاف ہو وہ دل جس کے اندر نہ بغاوت ہو نہ اس کے دل کے اندر کوئی حسد ہو نہ اس کے دل کے اندر کسی خلاف کوئی نفرت ہو ایسے دل والے کو مخموم القلب کہا جاتا ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو یہ افضل لوگوں میں سے ہے اور ہمار اللہ اللہ نے کیا گھمایا کہ کی قیامت کے دن انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا یو ملاف و معلوم والا بنون اللہ مانا طلّہ سلیم کہ جس دن انسان کا نہ مال گا نہ اس کی اولاد کام گی مگر جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا انسان کامیاب ہوگا قلب سلیم کیا ہے وہ قلب جو محفوظ ہو صحیح سالم ہو کسی صحیح سالم ہو اس کے دل کے اندر نفرت نہ ہو حسد نہ ہو بغض نہ ہو دعوت نہ ہو نفاق نہ ہو کفر نہ ہو شرک نہ ہو ان تمام چیزوں جس کا دل پاک ہو قلب سلیم ہے وہ یہ معنی کہ مخمول قلب جو انسان متقی ہو صاف ستھرا ہو اس کا دل اس کے دل میں گناہ نہ ہو بغاوت نہ ہو اس کے دل کے اندر کسی خلاف حسد نہ ہو بغض نہ ہو نفرت نہ ہو دعوت نہ ہو یہ قلب سلیم ہے یہ مخمول قلب ہے اور یہ افضل لوگوں میں سے تو اسے معلوم ہوا جہاں انسان کا ظاہر پاک و صاف ہونا چاہیے انسان کا اندر بات بھی پاک کو صاف ہونا چاہیے زبان کا تعلق باہر سے اور دل کا تعلق اندر سے ہے لہذا زبان اور دل دونوں کا انسان کا پاک صاف ہونا چاہیے دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے اسی کو سچائی کہا جاتا ہے کہ انسان زبان سے بھی سچ بولے اور عمل سے بھی انسان سچ بولے سچا عمل کرے اور دل کے اندر بھی انسان سچائی اس کے دل کے اندر ہو ایسا نہ ہو کہ ہم دل سے تو زبان سے محبت کا اظہار کریں لیکن ہمارے دل کے اندر نفرتیں ہوں ہمارے دلوں کے اندر عدالتیں ہوں ہم زبان سے تاریخ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کے خلاف بول رہے ہیں ایک نفاذ کی ایک قسم ہے گویا کی کہ دل میں کچھ ہے اور جو ہے جیسے ہمارے یہاں نا کہ بغل میں چھری اور زبان سے رام رام اس طرح کی صلاح ہمارے یہاں کہ انسان زبان سے تو خوب آؤ بگت کہے خوب تعریف کرے آپ کی محبت کا اظہار کرے لیکن اس کے بغل میں چھری بھی آپ کے لیے رکھے آپ کی جاتی آپ کے خلاف بولنا شروع کر دے اور آپ کے دل کے خواب دل میں اس کے نفرت ہو تو انسان سچا انسان نہیں ہوتا ہے تو سچائی بہت عظیم خصلت ہے اور اس نے اخلاق کی خصلتوں میں سے بہترین خصلت ہے لہذا ایک مسلمان کے کا ہونا چاہیے کہ انسان اس کی زبان میں اس کے کردار میں اس کے عمل میں اس کے بیوشرا میں اس کی تجارت میں اور اس کی دوستی دشمنی میں وعدوں کی پابندی میں تمام چیزوں کے اندر انسان کے اندر سچائی ہونی چاہیے کہ انسان تجارت کرتا ہے سچ بولے انسان اگر جھوٹ بول کر کے تجارت کرتا ہے اس کے اندر فائدہ نہیں ہے اللہ کے حدیث ہے کہ انسان جب جو تجارت کرتا ہے بے خرید و فروخت کرتا ہے اس میں انسان اگر سچ بولتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اندر برکت دیتا ہے لیکن انسان اگر جھوٹ بولتا ہے ایب کو چھپا لیتا ہے آئے ہے سامان کے اندر لیکن نہیں بتاتا ہے تو انسان کی اس تجارت کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی برکت کو چھین لیتا آج تجارت کے اندر کیوں برکتیں نہیں کیونکہ لوگ جھوٹ بول کر کے تجارت کرتے ہیں سامان کے اندر ایب ہے انسان جھوٹ بول دیتا ہے چھپا لیتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے اتنے کا خریدا جب آپ جائیں گے بازار میں آپ کوئی سامان لیتے ہیں کہ بھی آپ اتنے میں دے دیے بولتا ہے میں تو میں نے خریدا ہے جھوٹ بولتا ہے انسان اور بعد میں بارگنگ کرتے کرتے اتنے میں آپ کو دے دے گا لیکن جھوٹ بولتا کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے تو انسان اگر جھوٹ بول کر کے کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ظاہر طور پر انسان کو اتر آتا ہے کہ ہم نے اتنے بیچ دیا لیکن اس مال کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی برکت نہیں لے جاتی تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان بتا دیتا ہے کوئی چیز نہیں چھپاتا ہے سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے تو تجارت کے اندر بھی انسان سچ بولے کردار میں انسان سچ بولے اور وعدہ خلافی نہ کرے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے تو تمام چیزوں میں انسان ان لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ اقبامی ہمیں سچا بنائے اللہ اقبام ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اللہ ابرامین ہمارے زبان کے اندر بھی سچائی رکھے اور ہمارے کردار میں اور ہمارے دل اور اخلاق اور ہمارے دین اور عبادات اور عقیدے کے اندر بھی اللہ اقبام سچائی میں پرانے کی توفیق جامن وہ محمد والا علیہ و صابین و جداک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ